امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بحج البلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے اور فرصت کی گھڑیاں تیز رو ابر کی طرح گزر جاتی ہیں لہذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کو غنیمت جانو